نبی اللہ علی آلک نور اللہ ہر عقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں یہ پانچ نمازیں جو اس پر فرض ہیں اس کے اوقات شریعت متحران مخصوص فرمائے یعنی ایک وقت معین ان کے لیے ہے کہ اس وقت کے اندر اندر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے وقت گزر جائے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی تو نماز کے وقتوں کو جاننا اور اس کے مطابق نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے تو نماز کے شرائط فرائض اور واجبات سے پہلے نماز کے وقتوں کا بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان اوقات کو جان کر ان میں نماز پڑھی جائے فجر کا وقت فجر کا مستحب وقت فجر میں تاخیر مستحب ہے یعنی اس میں اس بار کہتے ہیں جب خوب اجالا ہو جائے زمین روشن ہو جائے تو ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھی جائے مگر یہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج بالکل نکلنے کے قریب ہو بلکہ مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سے ساٹھ آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق چالیس سے ساٹھ آیتے وہ بندہ ان دو رکعتوں میں پڑھ لے تو اور پڑھنے کے بعد پھر اگر اس کو پتا چلا کہ یار نماز میں فلاں رکل رہ گیا یا فساد ظاہر ہوا نماز میں تو پھر دوبارہ اس نماز کو چالیس سے ساٹھ آیات ترتیب کے ساتھ پڑھ سکے اتنی دیر پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا یہ مستحب ہے اور عموماً یہ وقت سورج طلوع ہونے سے کم و بیش تیس منٹ پہلے کا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے مساجد میں ہوتا ہے کہ عموماً پچیس تیس منٹ پہلے ہی جماعت فجر قائم کی جاتی ہے تو مستحب وقت میں جماعت قائم کی جا رہی ہے اتنا وقت ہو کہ چالیس سے ساٹھ آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو تہارت کر کے ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر کر قرآن پک جو پڑھا جاتا ہے 40 سے ساٹھ آیات تک دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر کرنا کہ آفتاب کے طلوع ہونے کا شک ہو جائے اتنی تاخیر کرنا کیا ہے مکروہ ہے اور اگر آفتاب طلوع ہو گیا تو نماز ہی گئی مثلاً اتحیات ہی میں بیٹھا تھا اتحیات ہی پڑھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز گئی اس کی نماز نہیں ہوئی اب یہ نماز قضا کرنی پڑے گی اس کو تیس منٹ پچیس منٹ تیس منٹ کا وقفہ ہو سورج طلوع ہونے میں اس وقت میں نماز اگر پڑھی جائے فجر کی تو یہ وقت مستحب ہے اس سے پہلے بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز بھی ہو جائے گی لیکن مستحب یہ ہے کہ تیس سے پچیس منٹ پہلے سورج طلوع ہونے کے تیس پچیس منٹ پہلے پڑھی جائے گی یہ جو وقت تو ہوتا ہے یہ فجر کا مستحب وقت ملاتا ہے اس سے پہلے بھی اگر جماعت سے نماز پڑھی گئی مساجد میں بعض مساجد میں اول وقت میں ہو جاتا جیسے کہ رمضانوں میں ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی مظاعقان نہیں ہے وہ بھی نماز ہو جاتی ہے رمضان میں اگر تاخر کریں گے تو جماعت کے قلیل ہونے کا اندیشہ ہے لوگ پھر نماز پڑھنے کے لیے کم آئیں گے تو اس لیے اول وقت میں جماعت کی جاتی ہے یہ تو ہوتا فجر کا مستحب وقت جاڑوں کی زہر میں یعنی سردیوں کے موسم میں زہر کی نماز جیسے کہ آج کل ہے تو جاڑوں کی زہر میں جلدی مستحب ہے یعنی جب سردی کا موسم آئے تو ظہر کی نماز اپنے وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت جلدی میں اس کو پڑھ لیا جائے جماعت کے ساتھ یہ مستحب ہے اور گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز میں کیا کی جائے گی تاخیر یہ مستحب ہے خواتنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ گرمیوں میں زہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے واجب اور تاخیر میں نماز پڑھنا ظہر کے تاخیری وقت میں نماز پڑھنا یہ کیا ہے مستحب تو واجب مستحب ادا کرنے کے لیے واجب کو چھوڑا نہیں جائے گا مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا واجب کو ادا کیا جائے گا موسم موسم ربی جاڑوں کے حکم میں یعنی سردیوں کے حکم میں تو جس طرح سردیوں میں جلدی مستحب ہے اسی طرح ربی کے موسم میں بھی جلدی مستحب ہے اور خریف گرمیوں کے حکم میں یعنی جس طرح گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے اس طرح خریف کے موسم میں تاخیر مستحب ہے ہمارے ہاں گرمیوں میں ظہر کی نماز میں تاخیر نہیں ہوتی سردیوں میں البتہ مستحب وقت میں نماز دہر عموماً مستحب وقت میں ادا کر لی جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں ظہر سے اثر تک ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو جلدی وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے وہ مستحب وقت ہوتا ہے عموماً جب کہ گرمیوں میں جن اوقات میں نماز دہر ادا کی جاتی ہے مساجد میں جماعت کے ساتھ وہ مستحب وقت نہیں ہوتا لیکن چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے واجب ہے اس لیے ہم مستحب وقت کے لیے جماعت کو نہیں چھوڑیں گے نماز جماعت ہی سے پڑھیں گے اسی طرح جمعہ جمعہ کا وقت مستحف وہی ہے جو زہر کے لیے جو زہر کا مستحف وقت ہے وہی جمعے کا مستحف وقت ہے جمعہ اگر سردیوں میں آ رہا ہے جیسے کہ آج کا سردی ہے تو اس کے لیے مستحف وقت کیا ہو جائے گا جلدی اور اگر وہ گرمیوں میں آ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب وقت کیا ہو جائے گا تاخیر. اگر ربی میں آ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب وقت کیا ہوگا وہی جو شرعیوں میں بیان کیا گیا جانوں کے موسم کے حوالے سے خریف میں آ رہا ہے تو جو گرمیوں میں حکم ہے کہ تاخیر تو وہ یہاں پر بھی ہوگی عصر کا مستحب وقت عصر کی نماز ہمیشہ خاص سردی ہو خاص گرمی ہو تاخیر سے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے. مگر میں اتنی تاخیر اتنی تاخیر نہ کرے کہ خود قرص آفتاب میں زردی آ جائے قرس کہتے ہیں ٹکیا جو آفتاب کی جو صورت کی جو ٹکیا ہے اس میں زردی آ جائے کہ اس پر بے تکلف بے غبار و بخار بخارات وغیرہ نہ ہو بلا تکلف آفتاب نگاہ ٹھہر جائے تو ایسا وقت بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وقت مکرو وقت کہلاتا ہے عموماً یہ وقت آفتاب ڈوبنے سے بیس منٹ پہلے تقریباً شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کل سورج نکل سورج کے غروب ہونے کا ٹائم سمجھ لیجیے بل پر چھ بج کر دس منٹ ہے ٹھیک ہے تو پانچ بج کے پچاس منٹ پر یہ وقت شروع ہو جائے گا مقرو وقت پانچ بج کے پچاس منٹ سے لے کر چھ بج کے دس منٹ تک یہ وقت مقروح دکتا. اثر میں تاخیر مستحب ہے لیکن یہ بیس منٹ جو آخری وقت ہے نا اس سے پہلے پہلے بندہ نماز ادا کر لے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ قرض آفتاب میں یہ زردی اور سورج کی جو ٹکیا ہوتی ہے اس میں زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں کتنے منٹ باقی رہتے ہیں بیس منٹ باقی رہتے ہیں. تو اسی قدر وقت ہے یعنی وہی بیس منٹ جو ہے وقت ہے وہی وقت ہے یوں ہی باد طلوع یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بیس منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جس طرح سورج کے غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے وقت مکرو شروع ہو گیا یہ سارا کا سارا بیس منٹ کا وقت جو وقت مکرو کہ گا اسی طرح سورج کے نکلنے کے بیس منٹ تک کا وقت کیا کہلائے گا وقت مکرو کہلائے گا یہ بیس منٹ جب گزر جائیں گے تو اب نماز کے جواز کا حکم دیا جائے گا کہ یعنی اب نماز پڑھ لی جائے جیسے کہ شراک چاشت ہمارے عمر سورج کے بیس منٹ سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے اس سے پہلے یہ جو بیس منٹ کا وقت ہے یہ وقت مکرو وقت کہلاتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا مکرو کہلاتا ہے مکرو وقت کی آگاہ آگے تعریف آ رہی ہے یہ جو آپ سن رہے تاخیر تاخیر تاخیر مستحب تاخیر مستحب تاخیر سے مراد کیا ہے تاخیر سے مراد یہ ہے کہ مستحب وقت کے دو حصے کیے جائیں کتنے حصے کیے جائیں دو حصے کیے جائیں پچھلے حصے میں ادا کریں آخری حصہ جب اس میں ادا کر لیں تو یہ کہلائے گی مستحف وقت میں ادا کرنا اور تاخیر سے ادا کرنا مثلا اثر کا وقت لے لیجیے آپ اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ساڑھے چار بجے ساڑھے چار سے لے کر چھ بجے تک اصر کا وقت ہے یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اب ڈیڑھ گھنٹے کے آپ کر لیں دو حصے کتنا ہو جائے گا پونا گھنٹہ پینتالیس پینتالیس منٹ ہو جائیں گے یہ پینتالیس منٹ جو رہ گئے نا تو اس وقت میں نماز ادا کرنا کیا کہلائے گا مستحب وقت مستحب وقت ہے اور یہ تاخیر میں بھی شمار ہو رہا ہے اثر کے لیے اس طرح دیگر نمازوں کے مقابلے میں دیگر نمازوں کے معاملے میں بھی آپ جو, جو ان کے روزانہ کے اوقات کر نقشے میں لکھے ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ اس نماز کا ٹائم کتنا ہے زہر کرنا وقت اگر بالفرض پونے ایک بجے شروع ہوا ہے تو پونے پانچ بجے تک اگر اس کا وقت ہے تو کتنا ٹائم ہو جائے گا چار گھنٹے ہو جائیں گے تو اس کے بیچ طرح اس سے کر کے آپ جو تاخیر ہے یعنی بعد والا وقت ہے اس میں وہ نماز ادا کریں گے تو مستحب وقت میں نماز ادا کرنا کہلائے گا ایک مگر اب وقت بتا تو غروب آفتاب سے غروب شفق پر یہ مغرب کا وقت ہے یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا مغرب کا وقت شروع ہوا اور جیسے ہی شفق غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو گیا شفق کس کو کہتے ہیں شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب مغرب کی طرف سرخی ڈوبنے کے بعد جنوب شمالن صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے یہ شفق ہوتا ہے یہ جب ختم ہو جائے گا تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور مغرب کے وقت میں تاجیل جلدی کرنا کیا ہے مستحب ہے عموماً یہ وقت ہمارے شیروں میں یعنی پاک و ہند کے شعروں میں کم سے کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ پینتیس منٹ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہی عموماً مغرب کا وقت مغرب اتنا ہی ہوتا ہے تو یہ بھی ہے اور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ ہر روز آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ہر روز صبح یعنی فجر کی نماز کا وقت اور مغرب کا وقت دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوا اور کتنے بجے ختم ہوا مغرب کا دیکھ لیجئے کتنے بجے شروع ہوا اور کتنے بجے ختم ہوا دونوں وقت تقریباً برابر ہی ہو اور مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے ظاہر ہو جائیں یہ اتنی تاخیر کرنا کیا ہے مکرو تحریمی ہے تو اس ستارے کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لی جائے یہ بس مغرب نمازہ پڑھ لیں گے بآسانی تو بکری بنی ہوئی سمجھ لیجیے مغرب نواز پڑھنے کے اندازہ یہ ہے کہ بیس سے تیس منٹ کے درمیان آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجبوری تو جو مجبوری ہے وہ معذوری ہے ایشا میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے یعنی رات کے تین حصے کر لیے جائیں تو جو تہائی آخری تہائی ہے اس میں یہ نماز ادا کرنا کیا کہلائے گا مستحب کہلائے گا اور آدھی رات تک رات جب آدھی ہو جائے تو اس وقت تک کیا ہی ہے؟ یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے فرض پہلے پہلے, پہلے پڑھ لے سننا تھے پہلے بعد پڑھ لے اور اتنی تاخیر کے رات ڈھل گئی یہ کیا ہے مکرو کیوں مکرو ہے کہ باعث تقلیل جماعت ہے اتنی دیر میں اگر عشاء کریں گے تو نماز میں جماعت کا عالم کیا ہو گیا آپ کے علم تو عشاء کے معاملے میں تو ہمارے یہاں مستحب وقت عموماً نہیں ہوتا پاک و میں عشا عموماً مستحب وقت میں ادا نہیں کی جاتی لیکن وہی معاملہ ہے کہ کچھ جماعت واجب ہے اس لیے جماعت حاصل کی جائے گی نہ کہ مستحب وقت کے لیے جماعت کی قربانی لے دے دی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا ورنہ گناہ گار ہوگا وہ ہاں جس کے لیے جماعت کا عذر ہے جو معذور ہے سے نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے اس کو رعایت دی ہے معذور ہے جس کے پاس عضور جماعت ہے سے مثلا اس کے علاقے میں تو مسجد ہے ہی نہیں ایک مثال ہے یا وہ اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں جا ہی نہیں سکتا کوئی ایسا عضور ہے جس کی بنا پر شہریت ہے اس کو جماعت نماز پڑھنے کے لیے رعایت دی ہوئی ہے اس کو اگر یہ مستحب پر عمل کرے تو اس کے لیے بہتر ہے نماز عشہ سے پہلے سونا اور باد نماز عشا دنیا کی باتیں کرنا کس کہانی کہنا سننا یہ کیا ہے مکرو ہے عشا سے پہلے سو جانا بھی مکرو ہے عشا کے بعد دنیا کی باتیں کرنا بھی مکرو ہے اس سے کہانی سننا سنانا بھی مکرو ہے البتہ ضروری باتیں مہمان آ گیا مثلاً اس سے کوئی ضروری بات کر لی اور تلاوت قرآن مجید جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً رات کو عشاء کی نماز کے بعد مگر المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے تو یہ تلاوت قرآن مجید میں آ جائے گا اور ذکر ذکر میں بھی یہ شمار ہو جائے گا اور دینی مسائل دینی مسائل بھی اسی ضمن میں آ جائیں گے اور صالحین کے قصے جو اسلام پہ انفرادی کوشش کرتے ہیں بزرگوں کے قصے سناتے ہیں تو یہ سب کے سب کس میں آ جائیں گے اسی میں آ جائیں گے چوک برس دینے کے لیے گا کے بعد وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی روایت سنائے گا کوئی قرآن پاکیات کا ترجمہ سنائے گا کوئی حکایت سنائے گا تو یہ سب کے سب یہ اس زمن میں آ جائیں گے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہاں کسی بھی نوعیت کے ہے لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا ہے خیر وعافیت پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے نام پتہ پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے طبیعت پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے دیگر احوال پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ یہ بھی دنیا بھی گفتگو لیکن چونکہ مہمان کی دل جوئی ہے اس میں اور مہمان کو خوش کرنا بھی کار ثواب ہے تو یہ بھی سواب کے میں جا رہا ہے ہی طلوع آفتاب تک ذکر اللہ کے سوا ہر بات مکرو ہے یعنی فجر کی نماز کے لیے جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سمجھ لیجئے آپ کہ جب تک سورج طلو نہ ہو جائے ذکر الہی کے سوا ہر بات کیا ہے مکرو ہے جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا اس کو یہ ذن غالب یقین کی حد تک ہو کہ میں آخری حصے میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے مستحب یہ کہ بطر اس وقت میں پڑے ورنہ سونے سے قبل پڑھ لے اگر اس کو اعتماد نہیں گئے نہیں قضا ہو جائے گی وطر تو وہ پھر اسی وقت میں وطر پڑھ لے جس وقت میں شاہ پڑھ رہا ہے پھر اگر پچھلے کو آنکھ کھلی یعنی اب رات کے آخری وقت میں آنکھ کھل گئی تو کیا کرے گا یہ راجود پڑھ لے وطر کے ایادے کی اجازت نہیں وطر کا یاد اب جائز نہیں کیونکہ بطر وہ پڑھ چکا ہے تو جو اسلامی بھائی تحجد کا پابند ہے روزانہ رات کے آخری حصے میں وہ تحجد پڑھ لیتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وطر بھی اسی وقت پڑھے اور جو ایسا نہیں کر سکتا جس کو اعتماد نہیں جاگنے پر تو وہ وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں عموما جو مکرو گل فکاہ بیان کرتے ہیں عموما اس سے مراد تو مکرو تحریمی ہوتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ جب تک اس کے دلائل میں غور نہ کر لیا جائے کہ کس بنا پر مکرو قرار دیا جا رہا ہے تو مکرو کہنے کی وجہ سامنے آئے تو اس کے بھی اس کے مطابق پھر حکم دیا جائے گا کہ مکرو تحریمی اور یہ مکرو تنظیحی ہے اور اس کی تفصیل جو کہ بڑی بڑی کتابوں میں ہوتی ہے جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہیں در مختار لکھا ہو کہیں عالمگیری لکھا ہوا ہے کہیں مقصود لکھا ہوا ہے کہیں کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تفصیل پھر وہاں دیکھیں وہ پھر علتیں بتاتے ہیں وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ اس بنا پر مکرو تو اس وجہ کو دیکھ لیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مکروِ تنظیح ہے ہمارے مذہب میں ایک وقت کے اندر یعنی امام اعظم کے نزدیک ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتے ٹھیک ہے امام شافی کا مذہب ہے ہمارے مذہب میں ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتے سوائے مزدلفہ کے اور عرفات کے اور مضطلفہ میں جو مغرب شا پڑھی جاتی ہے اس کا اصل معاملہ یہ کہ مغرب کا وقت ہو ہے کیونکہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی وہیں پڑھی تھی تو مغرب کا وقت ہی وہی ہوا گویا گیا ذریعہ پڑنی ہے مغرب کی نماز اور عرفات میں بھی اگر شرائط پائے گئے تو زہر اور اثر وہاں پر بھی اکٹھی پڑھی جائے اگر شرائط وہاں پر نہ پائے گئے تو زہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی اثر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی اسلامی بہنوں کے لیے تو یہ کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھے ہاں باقیہ نمازوں میں فجر کی نماز کے لیے تو اول وقت میں پڑھ لے پھر باقیہ نمازوں میں کہ جب مردوں کی جماعت ہو لے تو اس وقت پڑھے اول وقت پہ اور باقیہ نمازوں میں جماعت ہو لے اسلامی بھائیوں کی تو وہ پڑھ لے یہ بھی اس کے لیے مست ہے اول وقت میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تاجد کی نعمت میں مل جائے گی علی الحبیب طلوب و غروب و نصف النہار طلوب صورت کے طلوع ہونے کا وقت غروب سورت کے غروب ہونے کا وقت اور نصف النہار صورت کے بیجوں بیچ سر پر آنے کا جو وقت ہوتا ہے ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا یوں ہی سجدہ تلاوت اور سجدہ صاحب بھی نہ جائش البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو سورج ڈوب رہا ہے پھر بھی پڑھ لے مگر اتنی تاخر کرنا کیا ہے اتنی تاخیر کر لی کہ سورج ڈوب رہا ہے میں اتنا صرف اتنا ہی موقع تھا کہ نیت کر کے تقبیر تیری ماں باندھ لے اللہ اکبر کہا سورج ڈوب گیا نماز پڑھ لے ہو جائے گی لیکن اتنی تاخیر کرنا کیا حرام ہے حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا ہے طلوع آفتاب سے مراد کیا ہے طلوع آفتاب سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک کہ اس پر نگاہ کھیرا ہونے لگے یعنی نگاہ اس پر جم نہ سکے جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے کتنے منٹ تک ہے بیس منٹ تک ہے. اور اس وقت سے آفتاب پر نگاہ ٹھہرنے لگے ڈوبنے تک غروب ہے یہ وقت کتنا ہے بیس منٹ جس کے ابھی پیچھے وضاحت ہو چکی یعنی بیس منٹ غروب سے پہلے اور بیس منٹ طلوع کے بعد یہ ہو گیا نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی ہے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے جس کو دحوے کبرا کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آج طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو بھی وقت ہے یعنی فجر کا وقت سمجھ لیجئے کہ پانچ بجے شروع ہوا اور سورج کے غروب ہونے کا وقت کیا ہے پانچ بجے تو ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا بارہ گھنٹے ہو گئے تو جو وقت ہے اس کے برابر برابر دو حصے کر لیں تو کتنے کتنے حصے ہو گئے چھ چھ گھنٹے ہو گئے پہلے حصے کے ختم پر نصف النہار شہری ہے جیسے ہی چھ گھنٹے پورے ہو گئے پانچ بجے سے لے کر چھ گھنٹے آپ شامل کریں تو کتنے بج جائیں گے گیارہ تو یہ نسف نہار شری شروع ہو گیا اور اس وقت سے آفتاب ڈھلنے تک یعنی جب آفتاب کو زوال لگے گا جب آفتاب ڈھل جائے گا نصف نہار شرعی بیچ و بیچ آسمان سے یہ اب ڈھلنا شروع ہوا اور جب ڈھل جائے گا تو اس وقت تک ساری نمازیں جو یہاں جن کا بیان گزرا کوئی بھی نماز و قزا نفل و سب کے سب ممنوع ہے جب یہ وقت پورا ہو جائے اس وقت اب نماز پڑھتا یہ وقت ہمارے پاک و ہند میں بیش چالیس سے پینتالیس منٹ رہتا ہے جیسے سوا گیارہ بجے شروع ہوا تو کتنے بجے تک رہے گا بارہ بجے کا بارہ بجے دھور کا وقت شروع ہو گیا یا بارہ بجے شروع ہوا تو کتنے بجے تک رہے گا پونے بجے تک پونے بجے دھور کا وقت شروع ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ زوال کا وقت زوال کے وقت نماز ممنوع ہے حالانکہ زوال کے وقت نماز جائز ہے کیونکہ سورت کو تو زوال لگ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نسب الار شرعی تھا وہ وقت ختم ہوا زوال کے مانا گیا زائل ہونا نا تو وہ جو بیچو بیچ آسمان پر تھا وہ ظائل ہو گیا اب یہ ڈھل گیا اب نماز پڑھنا جائز ہے یہ وقت ہمارے ہاں عموماً چالیس سے پینتالیس منٹ رہتا ہے بعد لوگ کو یہ غلط کمی ہوتی ہے کہ بھائی دو تین منٹ وقت ختم ہو جاتا ایسا نہیں ہے طلوع کا وقت کتنے منٹ ہے بیس منٹ اور غروب کا وقت کتنا ہے بیس منٹ یہ بیس بیس منٹ مکرو وقت ہے کوئی نماز اس وقت میں نہیں ہو سکتی اسی طرح نسبنا شرعی کا وقت اتنا کہ لائے گا چالیس سے پینتالیس منٹ تو ان اوقات میں کوئی نفل نماز فرض نماز قضا نماز کوئی نماز جائز نہیں صرف عصر کی نماز کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ اس دن کی نہیں پڑھی اس نے تو پڑھ لے اگرچہ کہ اتنی تاخیر کرنا کیا ہے حرام ہے اگر جانتے بوجھتے اس نے تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے تو الگ بات مثلاً بے ہوش اور وقت ہی ایسے وقت آنکھ ہی ایسے وقت میں کھلی کہ مخرو وقت شروع ہو چکا تھا تو یہ تو مجبور تھا نا عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھے تو منع نہ کیا جائے ان کو منع نہ کیا جائے ورنہ یہ لڑ پڑیں گے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بتاؤں گا اور یہ مسئلہ سمجھ لے گا آئندہ نہیں پڑے گا تو اس کو سمجھا دیں ورنہ لوگ پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لو جی نماز پڑھنے سے روک پڑھ رہا ہے نماز پڑھ چکے پھر اس کو مسئلہ بتائے ان اوقات میں قدا نماز ناجائز ہے یہ جو تین اوقات بیان کی گئے اور اگر کضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت غیر مکرو میں پڑھے اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ساقت ہو جائے گا قدا اس کی ہو جائے گی لیکن یہ شخص کیا ہوگا گناہ ہوگا اس کی ایک حکمت یہ کہ ان اوقات میں وہ سورج کے پجاری جو ہوتے نا سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے تو ان سے مشابہت نہ ہو اس سے بچنے کے لیے عصر کی نماز سے پہلے پہلے جتنے چاہے نفل پڑھ لیں جب بھی تو عصر کی نماز میں تاخر مستحب ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے وقت زیادہ مل جائے گا اثر پڑھ لے گا تو پھر نفل نہیں پڑھ سکتا نا تو اسی لیے اثر کی نماز میں تاخیر کو مستحب قرار دیا گیا وہ تاخیر بھی مراد وہ نہیں کہ بیس منٹ تک بیس منٹ سے پہلے پہلے پڑھ لے شیطان قریب ہو جاتا ہے سورج کے یہ بھی روایت ہے غروب اور طلوع کے وقت شیطان جو ہے یہ قریب ہو جاتا ہے سورج کے جی جی ایسا بھی ہے ان اوقات میں تلاوت کرنا کیسا جائز ہے البتہ بہتر ہے کہ ذکر کریں یعنی تلاوت کے علاوہ کوئی اور ذکر کرے تصبی پڑھے درو شریف پڑھ لے تلاوت کرنا بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے بہتر یہ کہ کوئی ذکر کر لے تصبی پڑھ لے درو شریف پڑھ لے کلیمہ پڑھ لے عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بیس منٹ پہلے پہلے یعنی سورج غروب ہونے میں مثلا آپ نے اثر کی نماز جماعت سے پڑھ لی پانچ بجے ٹھیک ہے سوا پانچ بجے جماعت سے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اب سورج نکلنے میں تقریباً ایک گھنٹہ ہے یوں سمجھ لیجیے اور بیس منٹ پہلے مکرو وقت شروع ہو جائے گا تو آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں ابھی چالیس, ہو چالیس منٹ ہے گویا گیا چالیس منٹ تک آپ قضا نماز پڑھ سکتے لیکن قضا نماز سب کے سامنے نہ پڑھی جائیں چھپ کر پڑھی جائیں جی یہ فجر کے لیے بھی ہے. سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے مثلا سات بجے سورج نکل رہا ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے ساڑھے چھ بجے اب آپ کے پاس تقریبا تیس منٹ ہے تو آپ قدا نماز پڑھ سکتے لیکن سب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ ماریں گے آپ کو کہ ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے بھائی نفل تو ہوتی نہیں یہ تو سب کو مسئلہ پتا ہے کہ فجر کے بعد نفل نہیں ہوتے اثر کے بعد نفل نہیں ہوتے اور پھر آپ کہیں گے میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب ہمارے معاشرے میں اس کا بہت ہی رواج ہے کہ فجر کے بعد مطلب لوگ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے ہیں جائز ہے سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے نا بیس منٹ والا سورج نکلا اور ٹائم ہے مکرو ہے اس وقت میں تلاوت قرآن مجید اگرچہ کہ جائز ہے مگر بہتر ہے کہ ذکر کرے دروج شریف پڑھے کلمہ پڑھے فجر کی سنت ہے اگر رہ گئی تو فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں نہیں پڑھ سکتا فرض کے فوراً بعد سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد پڑے گا پڑھ لی تو گنا گار ہوگا تو قزائی ہو گئی نا وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت کوئی ایسے وقت میں اٹھا کہ نماز ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب کیا کرے نماز جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں صرف فرض پڑھ لیں اور مدنی کا کیسیٹ سنے اس میں سنت نے رہے گا میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا صرف واجبات ادا کیے گئے بلکہ صرف فرائض ادا کیے گئے تو لیکن اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا فرض ادا ہو جائے گا بارہ قابلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے سلو الحبیب قافلہ سفر ہے جی جی اثر کا وقت پانچ بجے شروع ہوگا صحیح پونے پانچ بجے اس کو موقع مل گیا نماز پڑھنے پڑھ نم کا نماز ہاں تو اگر جماعت سے وہاں نماز پونے پانچ بجے تو پونے پانچ بجے پڑے گا وقت شروع, پانچ بجے ہو رہا ہے پانچ بجے شروع ہو رہا ہے جی اور نماز پونے پانچ بجے ہو رہی جی جی ہے تو نفل کی نیت سے پڑھ لیں پھر اپنے وقت فرد ادا کرے جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین میں امام شافی کے وقت میں عصر کی اذان ہوتی تو ان کے یہاں پہلے اذان ہو جاتی ہے نا اصر کا اصر کا وقت پہلے ہو جاتا ہے امام شافی کے نزدیک اس زمانے میں چونکہ چاروں آئم مائے کرام کے امام حرمین طیبین میں موجود ہوتے تھے ہر امام کے وقت میں اس کی نماز اس کا امام پڑھا رہا تھا تو امام شافی کے امام نے نماز شروع کی اثر کی تو اعلیٰ اس کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھ لی نماز نفلت فی حضرت فرماتے کہ جب اثر کا وقت حنفی شروع ہوا تو وہاں کے علماء و مشاہد اور جو بھی اکابرین تھے وہاں کے وہ اعلیٰ فرماتے کہ مجھے آگے کرتے تھے تاکہ میں ان کو اثر کی نماز پڑھوں عصر کی نماز پھر نفی وقت میں پڑھتے تھے سبحان اللہ سہان اللہ سلو علحیب یہ جو آپ نے مسئلہ سنا کہ عصر کی نماز اگرچہ کوئی سورج غروب ہو رہا اس نے نہیں پڑھی ہے تو نیت باندھ لے گا سورج غروب ہو گیا پھر بھی اس کی نماز اثر ہو جائے گی یہ مسئلہ ظہر کے لیے بھی ہے اور یہ مسئلہ عشاء کے لیے بھی ہے اور یہ مسئلہ مغرب کی نماز کے لیے بھی ہے یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اتنا وقت دے گا کہ صرف تکبیر کہہ سکتا ہے تکبیر کہہ کر یہ نیت باندھ لے تو اس کی مغرب کی نماز ہو جائے گی اسی طرح عشا کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کی عشا کی نماز ہو جائے گی اسی طرح زہور کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کی زہر کی نماز ہو جائے گی لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ کیا ہے گناہ ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اتنی تاخیر کرنا جس طرح کے اثر کے معاملے میں اتنی تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے فجر کے علاوہ جمعہ کے علاوہ اور عیدین کے علاوہ میٹھے مٹھے سائیں بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ کوشش کی. اچھا کردنی قافلے میں سفر کب کریں گے ہم ایک تجویز آئی تھی اگر آپ اس کو منظور فرمائیں کہ یہ عید کے تین دن تو ظاہر سب میں قربانی کی کھالے جمع کریں گے کوششیں کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ سیرائے مدینہ کے اجتماع کی دعوت بھی سب تک پہنچائیں گے اسے بہترین موقع آ ہے تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی کھالوں کے بہانے تو اجتماع کی دعوت بھی پہنچ جائے گی اور کئی ایک کام انشاءاللہ شاء اس زمن میں ہو جائیں گے قربانی کی کھالے جمع کرنے کی برکت سے تین دن تو یہ گئے پھر اس کے بعد پیر منگل بھارتہ چار دن ہے چار دن کے بعد جمعہ اتوار آپ کا کافلا سفر کرنا ہے تو اچنا بھائی نے کہا تھا کہ چار دن کے بعد فورن کام سے چھٹی ملنا ذرا دشوار ہو جائے گا تو اگر کافلی کی تاریخ آگے بڑھا دی جائے پانچ فروری کی چھٹی آ رہی ہے پانچ اور 6 ہفتہ اتوار اس میں ترقی بن سکتی ہے صحیح ہے چار فروری کو انشاءاللہ ہم سب مدینہ قافلے میں سفر کریں گے اور سیرہ اجتماع کے انشاءاللہ خوب دھومیں مچا دیں گے وہیں سے اطوات قافلے بنا بنا کر سیرہ مدینہ کے لئے انشاءاللہ تیار کریں سلو علی الحبیب عید کے فوراً بعد کلاس تکے گے انشاءاللہ پیر سے رام انشاءاللہ قبر میں کریں گے یہ <تصفح> جو ہم کام کر رہے ہیں نا پہر اسلامیہ ان کاموں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ان کاموں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی چھٹی کا ذہن ہی نہ بنا یہ, یہ کہیں نہیں کہ چھٹی ہے آج ہمارا یہ کام ہے آج ہمارا یہ کام ہے آج ہمارا یہ کام ہے آج ہمارے قافلے میں سفر کرنے کا کام ہے چھٹی نہیں ہے قافلے میں سفر کریں گے. آج ہمارے قربانی کی خالے جمع کرنے کا کام ہے آج اتوار کو مدرسہ مدرسے بالیگن کی چھٹی نہیں ہے آج نیکی کی دعوت دینے کا کام ہے یہ بنا ہے. چھٹی کا کیوں ہیں جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہے جمعے کو جمعہ کی تیاری کے لیے ہمارے لیے کام ہے تو وہ کام کریں گے میٹھے پیٹھے, پیٹھے بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ سا ان شام